باردہ مالکی چہاسر کی دشمن یعنی کافر دو مسلمان بے اومی حقیل را مالک سائب نمارا دو مالک دوار پا غنیمت کے اندار چاہا توے دا مسئلے دا حالف اور اختلافی را چی کافر تسلط چی فماد دو مسلمان را چی دو ملک دو مسلمان نوزی اور دو کافر فا ملک داخلی کن داخلی مہم شافیر احمدنے مستق دارے چی دا مسلمان مال زمت نہ مسلمان انبوتی کافر سعود کافر مل کے داخل یہ دیو وہ جنا کہ کم مال کافر اگست نہ مسلمان نہ فغنمت کے حاصل شکا قبل تقسیم کے بعد تقسیم دا مالک تبر کا و دیشی و دا امام مالک رحمت الحمد امن احمد ہے کہ کم مال دا مسلمان کافر تسرت راگرے دے اور بے حاصل کی کے نو قبلت تقسیم قدوم تو رض دے جا تقسیم نو شوئی اخبر مالی امان دا پا غنیمت کی نزد دے, دے باعت تقسیم تقسیم شو دیو بلا قیمتن اقلی خور لیکن قیمت دو اور کی او دا بیانی مستقزم احنافم دے احنافم دا قبل تقسیم دا بعد التقسیم چی تسرد دا کافر رازی ہمار دا مسلمان بانی ملکی داخلی کی قبل تقسیم دا معلک تمہا رکھی گے کہ تقسیم دا معلک نشغل سے بلا قیمت۔ مگر فغلام کی غلام کی مطلب قانونی غلامن المسلمان نیو مسلمان غلام دیو کافر پر تسلط راے نا کہ قبل تقسیم کبارت تقسیم ها گا باوارکی کے مالک تھا یہ غلام کے نا زما بحرف رحمت نے مستخذ आले اوضاعہ کو محوالہ کردا چوک جدا قبل تقسیم و زہرا نا علی نمبر ان غلامن لابن عمر ابی کل العدو عبد الله ابن عمر ابن غلام تو دشمن تر تو حاضر غریب شپا مسلمانان بے تب غنی کے حاصل شو واپس نبی السلطل عبداللہ مرتاف تقسیم ذہب اللہ دشمن فضاب کے حاصل شوس فضمان فضمان کی خدا معالک احناف حملے قبل تقسیم ابیکا عبد اللہ غلامت فرحق عرض روم رومان سرمرحق فضہ عالم سمین فرد والے واقع واپس کو ادا وفات نبی رسم نبات